بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يختل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو وددت ان اغزو في سبيل الله فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين محترم مجاهدين إسلام انصار ومهاجرين اور تحریک طالبان پاکستان کے رضاکار وفدائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ اللہ جلجلالحو کے فضل و اکرام سے ہم ایک عظیم عبادت یعنی جہاد کی سبیل اللہ میں مصروف ہیں جہاد کا لفظ ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ راستہ محنت و مشقت و اور تکلیفوں سے برا ہوا راستہ ہے جہاد کے معنی عربی میں کوشش کرنے کے ہیں مشقت اٹھانے کے ہیں اور اپنے آپ کو تھکانے کے ہیں جہاد کا لفظ اللہ جل جلال نے قرآن کریم میں استعمال فرمایا ہے اور قتال کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی دھوکے میں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے جہاد پی سبیل اللہ اور دین کے مسائل ہم سے چھپا کر نہیں رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں صاف ستھرے انداز میں بیان کی اللہ جل جلال کا ارشاد ہے احسب الناس تو یترکو این یقولو آمنا و لا یقتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کیا لوگ یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں ہم ایمان لے آئے وہ ہم لا یفتنون اور ان کا امتحان نہیں کیا جائے گا یعنی ایسا گمان کرنا اور ایسا خیال کرنا کہ ایمان لانے کے بعد امتحان نہیں ہوگا اور ایمان لانے کے بعد آزمائشیں نہیں ہوں گی ایسا خیال کرنا غلط خیال ہے اور ایسا گمان غلط گمان ہے ولقط فتن الدین امن قبل فلحال اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا القا الْكَاذِبِينَ اللہ جل جلال فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے یعنی سابقہ امتوں کو بھی ہم نے امتحان کیا آزمایا ان کو اطلاع اور مصیبتوں میں مبتلا کیا فلح اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا صدق الْكَاذِبِينَ البتہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور صادقین اور کاذبین کو معلوم کرے گا اگرچہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ جل جلال امتحان فرمائیں گے تاکہ صادقین کا پتہ چلے سچوں کا پتہ چلے کاذبین کا پتہ چلے خائنین کا پتہ چلے منافقین کا پتہ چلے جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے پاک و ناپاک کے درمیان تمیز اور تفریق ہوتی ہے اللہ الخبیث من طیب اللہ تعالی خبیث کو طیب سے پاک کریں گے اور پاک کو ناپاک سے جدا کریں گے اسی طرح اللہ جل جلال فرماتے ہیں ما کان اللہ لی مناسب نہیں ہے اللہ کے لیے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ دے علامہ ان تم ہی جس حال میں کہ تم ہو حتہ یمیز الخبیث من قیب حتا کہ اللہ خبیث کو طیب سے اور پاک کو ناپاک سے جدا نہ کر دے ایمان لانے کے بعد امتحانات کا آنا آزمائشوں کا آنا مشکلات و مصیبتوں کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے فلن تجید سنت اللہ ہی تبدیلا اور اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی میرے محترم ساتھیوں جہاد کے نام سے ہی انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں نکلا ہوں مشقتیں برداشت کرنے کے لیے میں نکلا ہوں اللہ کی راہ میں بھرپور انداز میں کوشش کرنے کے لیے اپنی توانائی کو خرچ کرنے کے لیے اب مجھے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا بہن بھائیوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے گا کاروبار کو بھی چھوڑنا پڑے گا داری کو بھی چھوڑنا پڑے گا جاہ اور منصب کو بھی چھوڑنا پڑے گا دنیا کی تمام عزتوں کو چھوڑ کر مجھے جہاد کے لیے نکلنا ہوگا اور اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو اللہ جل جلال نے جس طرح کے سورج الطوبہ کے آیت میں فرمایا ہے کہ احبہ الیکم من اللہ ورسولہی یعنی وہ آنٹھ مذکورہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے وہ جہاد انفی سبیلی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے فَتَرَبَّصُوا تو تم انتظار کرو حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِ حَتَّىٰ کہ اللہ سَالَىٰ اپنے امر یعنی عذاب کو لے آئے تو اس لیے میرے دوستوں ہم نے یہ راستہ الحمد بصیرت کے ساتھ انتخاب کیا ہے ہم نے اس راستے کو سوچ سمجھ کر منتخب کیا ہے ہم نے اس راستے کو جس وقت منتخب کیا تو اللہ جل جلالہ کی آیتوں نے ہماری رہنمائی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ہماری رہنمائی کی اس راستے میں زخم ہیں اس راستے میں قید و بند کی صعوبتیں ہیں اس راستے میں شہادت کے پھول ہیں مجاہد کے لیے شہادت ایک انعام ہے تمغہ ہے اور لقب ہے ایک ٹائٹل ہے یہ فوجی ناپاک فوج کے کتے جس طرح اسٹار بڑھانے کے لیے کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور اپنے رینک کو بڑھانے کے لیے کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور ان کی کوششوں کی جو حد ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے میجر جنرل کو خوش کر دیں اپنے بڑے کو خوش کر دیں اپنے آقا کو خوش کر دیں لیکن ہماری جو حد ہے وہ اللہ تک ہے ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم اللہ کو خوش کر کے اللہ کے رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہوں وہ ہم سے راضی ہوں ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہماری حد تو بہت آگے ہے ہماری بلندی تو بہت زیادہ ہے ہم نے تو رفتوں کا سفر کرنا ہے ہم نے تو بلندیوں کا سفر کرنا ہے ہم نے تو ستاروں سے بھی آگے جانا ہے ہم نے تو آسمانوں سے بھی آگے جانا ہے ہم نے تو عرش سے بھی کے جا کر اللہ سے ملنا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے لوگ کم ہمت نہیں ہوا کرتے بس نہیں ہوا کرتے کم حوصلہ نہیں ہوا کرتے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ولا تهنوا اور سستی مت کرو ولا تحزنوا اور غمگین مت ہوا کرو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اور تم ہی بلند ہو اگر تم حقیقی مومنین ہو۔ ای ایم سے فقط مسل قوم مکرحم متل ہو اگر تمہیں زخم لگے ہیں اگر تمہارے ساتھی شہید ہوئے ہیں اگر تمہیں مصیبتیں پیش آئی ہیں اگر تمہیں غم کی خبریں ملی ہیں فقط مستل قوم اکرحم متل ہو تو جو تمہارے دشمن ہیں وہ فار ہیں ان کو بھی تو تمہاری طرح مشکلات پیش آئی ہیں یعنی جنگ بدر میں ان کے بھی تو ستر آدمی مرے ہیں اگر تمہارے جنگ افز میں ستر ساتھی شہید ہو گئے ہیں تو جنگ بدر میں ان کے بھی تو ستر آدمی مرے تھے ستر آدمی قید ہوئے تھے تو آج جائیں میں جب میں نے تم سے قربانی تم خفا ہوتے ہو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ خفا مت ہونا ان کن تمین اگر تم سچے ایمان والے ہو تو تم ضرور کامیاب رہو گے میرے دوستو دنیا آنی جانی ہے کسی نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا ہے کوئی آگے روانہ ہے کوئی پیچھے روانہ ہے آخر سب نے وہی جانا ہے دنیا میں ایسے رہے کہ یا ویسے رہے وہاں جا کے دیکھنا ہے کہ کیسے رہے اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنے ساتھیوں کی شہادت پر غمگین نہیں ہونا چاہیے یقیناً ان کی جدائی ان کے فراق کا اثر انسان پر ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں ہم اللہ کی ایک کمزور مخلوق ہیں کل قل انسانوں تو انسان اپنے بھائی کی جدائی پر غمگین ضرور ہوا کرتا ہے یہ غم ہمارے حوصلوں پر اثر انداز نہ ہو جائے یہ پریشانی ہمارے عظیمت پر اثر انداز نہ ہو جائے یہ مصیبتیں ہمارے موقف کو موقف پر اثر انداز نہ ہو جائے ہم میدان میں نکلے ہیں تو میدان میں جب نکلے ہیں تو ان کے بھی ماریں گے کافروں کے لوگوں کو بھی ہم ماریں گے ان کے فوجیوں کو ماریں گے ان کے ایجنٹوں کو ماریں گے منافقین کو ماریں گے اور مناسب ملکان کو ماریں گے ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے بھی ان کے مقابلے میں ڈٹنا ہے تو وہ ہمیں بھی ماریں لیکن فرق بہت واضح ہے قتل کم فنار ہمارے شہید جنت میں ہیں اور تمہارے مردار جہنم میں ہیں ہمارے ساتھی جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں جو شہادت کو گلے لگا رہے ہیں مختلف طریقوں سے انہیں شہید کیا جا رہا ہے وہ یقیناً خوش بخت ہیں یقیناً بخت آور ہیں یقیناً خوش نصیب ہیں وہ ناکام نہیں ہیں نا مراد نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں وہ اپنے مقصد میں بامراد ہیں اس لیے ہمیں ان کی شہادت پر ہرگز ہرگز غمگین نہیں ہونا چاہیے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وہ کری من قات علم ربیون کثیر یعنی کتنے سارے نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر علماء صلیحہ نیک اور مستقی پرہیزدار لوگوں نے مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے سری قراءت جو ہے وہ کردین قط علم ربیون کثیر کی روایت آئی ہے یعنی کتنے سارے نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ بہت سارے عبادت گزار شہید ہوئے ہیں فما ون علما افا بہم فی سبی اللہ اللہ کے راستے میں آنے والی مصیبتوں سے وہ سست نہیں ہوئے وہ ماضا وہ کمزور نہیں ہوئے وہ مستقانو اور وہ تسلیم نہیں ہوئے واللہ یحب اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو ثابت قدم رہنے والوں کو استقامت کا فیکر بننے والوں کو اللہ تعالی دوست رکھتا ہے ان سے محبت فرماتا ہے میرے دوستوں ساتھیوں سدائیوں اللہ جل ہوں نے ہمیں جب یہ راستہ بتایا ہمیں مشقتیں بھی بتائی کہ تمہیں جہاد میں نکل کر مشقتیں برداشت کرنا پڑیں گی تمہیں جہاد میں نکل کر مشقتیں جھیلنی پڑیں گی اور تمہیں قید بھی ہونا پڑے گا تمہیں جیل میں بھی جانا پڑے گا تمہارے ہاتھ بھی کٹیں گے تمہارے پاؤں بھی کٹیں گے تمہیں معذور بھی ہونا پڑے گا تمہاری آنکھوں کی بینائی بھی چلی جائے گی آخر تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے گی لیکن اللہ جل جلال نے اپنے کمزور بندوں کو اپنے وادوں کے ساتھ مطمئن بھی کیا اللہ جل جلالہ جس طرح ہم سے قربانیاں مانگ رہا ہے اسی طرح اللہ جل جلال ان قربانیوں کا بدلہ دینے پر بھی ہمیں بدلا دینے کے بارے میں بھی بتا رہا ہے اللہ جل جلال کا ارشاد ہے اے مسلمانوں اے انسانوں اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ مت کہو بل احاط اللہ تشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ولا تختین قطل اللہ امواتا کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ مارے گئے ہیں انہیں مردہ گمان تک مت کرو مردہ خیال تک مت کرو ذہن میں بھی یہ سوچ نہ لاؤ کہ وہ مر چکے ہیں بل اہ یا اندا رب یور بلکہ وہ زندہ ہیں کس کے پاس زندہ ہیں اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے میں آپ کے سامنے ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں یہ واقعہ 1921 میں تقریباً پیش آیا ہے اور اس واقعے کو بعض علماء نے اپنی کتابوں میں بھی نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے قریب یا دریائے فراد کے قریب بہرحال عراق کا یہ واقعہ ہے اس زمانے کے عراق کے جو بادشاہ تھے ان کو خواب میں خواب میں یہ بات نظر آیا کرتی تھی کہ ایک شخص ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ اے بادشاہ ہماری لاشوں کو دریا سے دریا کے ساحل سے دور لے جاؤ اس لیے کہ پانی کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تین دن تک بادشاہ رات کو یہ خواب دیکھتا رہا آخر اس نے پریشان ہو کر عراق کے مفتی اعظم کو کہا کہ میں تین دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں میں کیا کروں تو مفتی اعظم نے کہا کہ چلو چلتے ہیں وہاں جا کر وہاں جا کر دیکھتے ہیں یہ کس کی قبریں ہیں تو جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں تین صحابہ کی قبریں ہیں جس وقت ان کی قبروں کو کھولا گیا تو آپ یقین کریں کہ ان کے خون کے قطرے بہ رہے تھے اور ان کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا اور اس طرح معلوم ہوتا تھا جیسے کہ ابھی ابھی ان کو دفن کیا گیا ہے حالانکہ میرے بھائیوں ان کو دفن ہوئے ایک ہزار تین سو سال گزر چکے تھے اللہ جل نے ہمیں دھوکے میں نہیں رکھا ہے ہر چیز کو صاف ستھرے انداز میں بیان کیا ہے ہم سے قربانیاں اللہ لے کر ہمیں قربانیوں کا بدلہ دینے کا بھی قرآن کریم میں ذکر فرما رہا ہے ہم اللہ من فضلح. وہ شہید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر خوش ہوں گے وہ اور جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے پیچھے جو ساتھی رہ گئے ہیں ان کو خوشخبری دیں گے اللہ کن علیہم مل کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہے تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ ہر جمعرات کے دن شہید کے سامنے ایک رجسٹر لایا جاتا ہے اس رجسٹر میں اس کے دوستوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ان دوستوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اس سے ملنے والے ہوتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ شہید ان دوستوں کے ناموں کو دیکھ کر ان کے ناموں کو پڑھ کر اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح کے کسی کو اس کے رشتے یا والد کے سفر سے واپسی کے آنے کے بارے میں صلاح دی جائے میرے دوستوں ہم سب نے اس راستے کو اپنایا ہے دیکھ بھال کر اپنایا ہے سوچ سمجھ کر منتخب کیا ہے دھوکھے میں ہمیں کسی نے نہیں رکھا ہے اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں ناؤز باللہ جہنم کے راستے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں لیکن جنت کے راستے مشکلات سے پر ہیں مشکلات سے چھپے ہوئے ہیں حجبت الجنت جنت جنت کے راستے مشکلات سے ڈھانٹے گئے ہیں وہ خوش بطل نا شہوات اور جہنم کے راستے شہوتوں خواہشات ارزوؤں اور تمناؤں سے ڈکے ہوئے ہیں تو دنیا میں ہم نے اپنی آرزوں کو نہیں پورا کرنا اپنی امنگوں کو نہیں پورا کرنا بلکہ انشاءاللہ اللہ جنت میں جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی آرزوؤں کو اور تمناؤں کو انشاءاللہ اللہ پورا کریں گے دنیا میں ہماری صرف اور صرف یہ تمنا ہے کہ شریعت یا شہادت ہو زندہ رہے تو شریعت کو قائم کریں اور ہماری زندگی نے اگر وفا نہ کی تو شہادت کو گلے لگا لیں اس کے سوا ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے اور کوئی آرزو ہمارے دل میں نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو جس راستے کی طرف بھیجا ہے ہم بھی اسی راستے پر روا دوا ہیں اسی قافلے کے راہی ہیں اسی کاروان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ ہم غمگین نہیں ہیں اللہ تعالی ہمارے شہیدوں کو قبول فرمائے چاہے وہ شہید کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ شہید کسی بھی زبان کو بولنے والا ہو ہمارا مسلمان بھائی ہے اور ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے واللہ العظیم ہم اپنے باپوں کی اپنے ماؤں کی اپنی بہنوں کی اور اپنے بھائیوں کی جدائی پر اور اپنے بھائیوں کے انتقال پر آنسو نہیں بہاتے لیکن اپنے ساتھیوں کی جدائی پر اپنے ساتھیوں کی شہادت پر روتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہاد ہی رحمۃ اللہ فی قلوب عباد ہی یہ رحمت ہے یہ مہربانی ہے اور یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے کل ہی تو ہم ان ساتھیوں سے ملے تھے جن میں خاص کر کے کاشف شیر خان ہمارے ساتھ موجود تھا زیادہ سے زیادہ ہفتہ ہی گزرا تھا لیکن ہم آج اس سے جدا ہوئے اور دوسرے چند ساتھیوں سے جدا ہوئے جن کو اللہ جانتا ہے اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے اگر ہم انہیں نہیں جانتے تو ہمارا رب تو انہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے وہ جہاں کہیں کہ بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ جل جلا ہمیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ شہید جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ سبز پرندوں میں بند ہو جاتے ہیں اور سبز پرندوں میں بند ہو کر وہ جنت کی سیر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لگی ہوئی ہیں اس میں وقت گزارتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہم اللہ سے یا امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ان سبز پرندوں کی مانند جنت کی وساطوں میں جنت کی فضاؤں میں جنت کی نعمتوں میں گھوم رہے ہوں گے ان شاء اللہ ہم بھی ان کے پیچھے, ان کے پیچھے روا دوا ہیں اللہ تعالی ہمیں نہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمتوں سے شہادت کی عزت سے محروم نہ فرمائے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو شخص بھی داخل ہوگا وہ جنت سے نکلنا نہیں چاہے گا مگر شہید آپ ذرا تصور فرمائیے کہ ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہو جائے جنت کی نعمتیں اسے مل جائے حور و غلمان اسے مل جائے جنت کی آرام و تعائش اسے مل جائے راحت و آرام اسے مل جائے اس کے بعد وہ جنت سے نکلنا نہیں چاہے گا مگر شہید کہے گا کہ اے اللہ مجھے تو دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دے بختی سبیل کا عشر مرات تو اور میں تیرے راستے میں دس بار قتل کیا جاؤں میرے دوستو شہادت کی نعمت شہادت کی لذت اور شہادت کا مزاق یہ ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی نہیں اللہ نے زندگی ایک بار دی ہے اس کو جس طرح بھی ہو شہادت کی لذت حاصل کر کے قربان کیا جائے ایک صحابی فرمایا کرتے تھے نہن امت اللہ تو اللہ قتلا نہ اللہ قتلا فمال تقسر پی ہل امواتو کہ ہم تو ایک ایسی امت ہیں جو نہیں مرتے مگر شہادت کی صورت میں آج کیا ہو گیا ہے کہ اکثر مرگ اور اکثر موتے بستروں پر ہو رہی ہیں <سؤال> میرے دوستو الحمدللہ ہم اللہ سے راضی ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والی باتیں نہیں کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اسی نعمت کو طلب کرتے ہیں جس نعمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو فرمائی نفس محمد قسم ہے اس اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے فا اقتل میری یہ عارض ہے میری کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں فخل کروں اور شہید کیا جاؤں افضو اف اختل پھر جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا جہنم میں ہے تو میں اس کے لیے بہت زیادہ رویا کروں گی اور اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں خوشی مناؤں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک جنت تھوڑی ہے ان نہا جنان وہ تو بہت ساری جنتوں میں گوم رہا ہے یعنی ہمارے ساتھی صرف ایک جنت نہیں بلکہ بہت ساری جنتوں میں گوم رہے ہیں بہت ساری نعمتوں میں گوم رہے ہیں دوبارہ اسی آیت کی طرف لوٹ کر بیان کو ختم کرتا ہوں ولا ذہنوں وَلَا سستی مت کرو غمگین مت ہوا مؤمنین اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو اللہ جل جلال ہوں سے میں خاص اپنے لیے دعا کرتا ہوں پھر اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ, ہمیں اے اللہ ہمیں شہادت کی نعمت سے محروم نہ فرما اے اللہ ہمیں شہادت کی نعمت سے محروم نہ فرما اے اللہ ہمیں شہادت کی نعمت سے محروم نہ فرما خیانت سے بچا نفاق سے بچا بدداری سے بچا وصل اللہ وسلم اعلیٰ سیدنا محمد وعلی علیہ وصحدی وبارک وسلم و اللہ خیرا واعظم اللہ اجرکم